تم سے جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنی بھلائی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جب مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مال و اولاد کے فتنے میں نہ پڑھیں اور ان کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ترجیح دیں تو یہ بتا دینا بھی ان کے مناسب حال رہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی طاقت سے زیادہ ڈرنے اور عمل صالح کا مطالبہ نہیں کرتا اور یہ وہ افرات و تفرید سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو تم جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے عوامر کو خوب اچھی طرح سمجھو اور ان پر عمل کرو اور اللہ نے تمہیں جو مال و دولت دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو اسی میں تمہارے لیے خیر و فلاح ہے اور جان رکھو کہ آخرت میں فلاح و نجات پانے والے صرف وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی مال و دولت کی شدید لالچ اس کی بندگی اور بخل کی بیماری سے بچا لے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں اس عصایت کریمہ سے فقائے اسلام استدلال کرتے ہیں کہ ہر وہ عمل واجب جس کے کرنے سے بندہ عاجز ہو جائے اس کا کرنا اس سے ثاقت ہو جاتا ہے اور جس عمل کے بعض حصے کی اسے قدرت ہو اور بعض حصہ کے کرنے سے آجز رہے تو وہ صرف اپنی طاقت و قدرت کے مطابق عمل کا ہی مکلف ہوگا اور باقی اس سے ثاقت ہو جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جب تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو